ام المنین کو حجامہ کی اجازت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ لگوانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم فرمایا کہ انہیں حجامہ لگاؤ راوی کہتے ہیں کہ ابو طیبہ سیدہ ام سلما رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے یا کم سن لڑکے تھے